از قول ملا <الْمَلَائِكَة> اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ خفا کی بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا یہاں چن لیا سے مراد یہ ہے کہ عورت میں جو عورتوں کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے اللہ تعالی نے حضرت مریم کو پاک رکھا اور اور تجھے ستھرا کیا پچھلے لفظ کی مزید وضاحت ہے وسطاقی علا نسائل اور تمام جہاں کی عورتوں پر اللہ تعالی نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی فرماتے ہیں کہ پہلا جو اس ہے اس کے معنی یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود تمہیں چن لیا اور بیت المقدس کی خدمت کا شرف عطا فرمایا یہاں پر عبادت کا شرف عطا فرمایا حالانکہ عورت کے لیے بیت المقدس میں اس وقت داخلہ ممنوع تھا یہ حضرت مریم ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا یا مریم قلتی رب مریم اپنے رب کے لیے قیام کیجئے وسجودی اور سجدہ کیجئے ور ماہین اور رکو کیجئے رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی فرما برداری کیجئے حضرت مریم سے جب یہ فرمایا گیا کہ اپنے رب کے لیے قیام کیجئے تو حضرت مریم ردی اللہ تعالی عنہا نے اتنے لمبے لمبے قیام کیے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے بسا اوقات پاؤں مبارک سے خون جاری ہو جاتا یہ ان کی عبادتوں کی کثرت کا عالم تھا اس سے میری مائیں اور بہنیں عبرت حاصل کریں کہ پنج وقتا نماز وہ بھی فرض ہے وہ بھی نماز پڑھنے کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی خیر و برکت سے معروم نہیں ہے بے نمازی کی نحوس اپنی جگہ ہیں ہم جانتے بھی ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز قضا کرنے کا عادی ہو حدیث پاک کے مطابق اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی اس کی روزی میں تنگی ہوتی ہے اسے سکون چین اطمینان نہیں ملتا یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ذرا ذرا سی باتوں پر سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں خصوص شادی کے موقع پر بلکہ میں نے تو کیا ہمارے بھائی بھی شادی کے مواقع پر فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے جی رات کو دیر سے سوئے تھے سوچیں کل بنوز قیامت کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ رات کو دیر سے سوئے تھے اس لیے فجر قضا ہو گئی اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق قطع فرمائے من انباء الغیب نوحیه الیک یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے حقیقی غیب کا علم ذاتی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے انبیاء کو اولیاء کو جو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور اسی بات کی وضاحت اس آیت میں ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے پاس تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم موجود ہے بلکہ تمام مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے علم مبارک کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ علم ذاتی نہیں اللہ کی عطا سے ہے وَمَا کنتن لَدَيْهِمْ عید يُلْقُونَ م یکفل مریم اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلم قرآن کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو قلمیں ڈالی گئیں قلم سے مراد یہاں پر اسے لکڑی قلم آپ نے دیکھا ہوگا وہ قلم مراد ہے جو ہلکا ہوتا ہے اس پر بیت المقدس کے جتنے عابدین تھے سب کے نام لکھے گئے اور پھر وہ قلم دریا میں زور سے پھینکے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ لکڑی زور سے پھینکی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ ابھر کر آتی ہے تو جب یہ ابھر کا قلم آئے تو حضرت ذکری علیہ صلاح وسلام کے نام کا قلم اوپر آیا اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ آپ کی پیدائش تو اے محبوب بعد میں ہوئی ہے یہ سارا علم کس نے دیا اللہ نے دیا اگر ان آیات کے باوجود بھی کوئی شخص شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے علم کو تسلیم نہ کرے اور اگر وہ یہ کہے کہ اللہ نے علم دیا ہی نہیں ہے تو بتائیے کتنی بری بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب موجود ہے تو ہم کیوں تسلیم نہ کریں یقیناً مسلمان تو قرآن کی آیت پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو قرآن نے کہا کہ ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں وہ ماہ کن تھا لد از یکمود اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس نہ تھے جب وہ حضرت مریم کو حاصل کرنے کے لیے بحث کر رہے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش اور ان کی کفالت کی سعادت مجھے حاصل ہو یہ علم غیب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس قولت الملائی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان نلح شیرو کی کلی متم من حسم مسیح مریم بے شک اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے وہ جی ہن فنیاخرا وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے وہ من المقر اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے حضرت مریم نے نکاح نہیں فرمایا تھا اب اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی جب آپ کو یہ بشارت دی گئی تو آپ پریشان ہوئے اور آپ نے جو سوال کیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے لیکن اس آیت کریمہ میں دو باتیں انتہائی غور طلب ہیں ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو کلیمت اللہ کہتے ہیں اللہ کا کلمہ اس سے کیا مراد ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے عیسیٰ کلیمت اللہ کے معنی کیا ہے یہاں کلیمے سے مراد کن ہے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو کن سے پیدا فرمایا فرمایا کن ہو جا فیا تو وہ ہو گئی لیکن دنیا میں اللہ نے ذرائع رکھے ہیں وسیلہ رکھا ہے درخت اسی کے فرمانے سے اور اسی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے مگر ایک ذریعہ ہے کہ بیج بوتے ہیں اور بیچ سے پھر پودا نکلتا ہے پودے سے درخت بنتا ہے اور درخت سے پھر پھل نکلتے ہیں یہ ذریعہ ہے اسی طرح اولاد کے حصول کا ذریعہ ماں باپ ہیں تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں دنیاوی ذریعے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو جب دنیاوی واسطہ نہ ہو تو انسان کی توجہ ڈائریکٹ کلمہ کن پر پڑتی ہے مناسب سے آپ کو کلیمت اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے سے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا یہ ہیں کلیمت اللہ آپ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں روح اللہ جس کا عام طور پہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی روح لیکن اس سے مراد روح من اللہ یہ اضافت منیہ ہے کہ گرامر کی ایک لوجک ہے صرف یہ سمجھ لیجیے کہ روح اللہ کے معنی ہے اللہ کے دربار کی خاص روح جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے نوزہ نظار بلکہ بیت اللہ کے معنی ہے وہ گھر جو اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے اسی طرح وہ روح جو اللہ کے نزدیک عظمت والی ہے اس مناسبت سے آپ کو روح اللہ کہتے ہیں مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح مسیح کے معنی ہے مسا کرنے والا ہاتھ پھیرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلط و سلام جب مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں شفا مل جاتی اس مناسبت سے آپ کو مسیح کہا گیا وہ یوکلی مناسب فلم وہ کہلن وہ لوگوں سے کلام کریں گے جھولے میں اور پختہ عمر میں حضرت عیشا علیہ سلاۃ والسلام نے ماں کی گود میں کلام کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو جھولے میں کلام کریں گے ماں کی گود میں کلام کریں گے یہ بات تو واضح ہے اور لن یہ اس عمر کو کہتے ہیں جو پختہ عمر ہو چالیس سال کے بعد اس پر لوگ متفق ہیں کہ عیشا علیہ سلاۃ والسلام کی عمر چالیس سال نہ ہوئی تھی اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور قرآن فرماتا ہے کہ آپ عمر میں کلام کریں گے یعنی چالیس سال کے بعد کی عمر میں کلام کریں گے تو اس سے اسلامی عقیدے کی وضاحت ہو گئی عیسا علیہ السلام تینتیس سال میں آسمان کی طرف بلند ہوئے ہیں اب قرب قیامت میں پھر آئیں گے اور یہاں پر آپ اپنی عمر گزاریں گے اور چالیس سال کی عمر کے بعد بھی آپ لوگوں کو تبلیغ فرمائیں گے مفسرین نے فرمایا کہ آپ حضرت عیشا علیہ السلام دنیا میں کتنا اثر رہیں گے اس میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ ترسٹھ سال کی عمر تک آپ یہاں رہیں گے اور دوسرا قول یہ ہے کہ تہتر سال کی عمر تک آپ رہیں گے اور پھر آپ کا وشال ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مزار اقدس آپ کو بنایا جائے گا آپ جب دنیا میں واپس آئیں گے تو اسلام کی تبلیغ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے اور آپ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک مبلق کی حیثیت سے آپ تبلیغ فرمائیں گے وَمِنَ اور مقرب بندوں میں سے یہ ہوں گے قالت حضرت مریم نے عرض کی رب اے میرے رب انا یقون میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی یم بشر, کسی بشر نے مجھے چھو تک نہیں یعنی میرا نکاح بھی نہیں ہوا حسین اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ یہ بشارت جو مجھے دی جا رہی ہے کیا میرا نکاح ہوگا اور اس کے بعد یہ اولاد ہوگی یا بغیر نکاح کے یہ اولاد ہوگی اولا فرمایا کدا لکھ اسی طرح اولاد ہوگی یعنی بغیر نکاح کے اور بغیر باپ کے اور بغیر ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا اللہ یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہے اذا پدا امرن جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرمائے کسی کام کا فیصلہ فرمائے فن نما یق لہو کن <كُن> تو اس سے صرف فرما دیتا ہے ہو جا فون تو وہ ہو جاتا ہے ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں کن فون کے مالک تو کرم فرما دے اور ہماری مشکلات کو بھی آسان فرما دو مل کتاب الحکمہ اور اللہ تعالی عیسا علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا والتورات والانجیل توریت اور انجیل سکھائے گا اور رسولا عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف نیکی کا پیغام لے کر جائیں گے اور بنی اسرائیل سے کہیں گے انی قد جئتکم بی آیت مرربکم بی شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں بے شک میں مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں کہ جیسی صورت اب مٹی سے پرندے کی شکل بناتے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے دیکھیے مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے کہ تمام ولیوں اور نبیوں میں جو طاقتیں ہیں جو ان کی قدرت ہے جو تصرف کا اختیار ہے وہ بھی اذن اللہ ہے حضرت عیشا علیہ صلاح و مٹی سے پرندہ بناتے ہیں اس میں پھونک مارتے ہیں تو روح آ جاتی ہے وہ پرندہ اڑ کر روانہ ہو جاتا اس میں جان آ جاتی ہے تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ پھونک ماریں تو مٹی سے پرندہ بن جائے مگر یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے اسی لیے کہا بھی اذن اللہ اللہ کے عزن سے اگر شیطان کسی کو یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے عیدن سے بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی اللہ کے نیک بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ قرآن کا انکار بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار بھی ہے ان نبا علاک الشعین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے تو وہ جس نبی اور جس ولی کو جو مقام طاقت دینا چاہے یہ اس کی مشیت ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے عیشا علیہ السلام کو یہ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کہہ رہے ہیں میں بناتا ہوں میں پھونک مارتا ہوں لیکن پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں کرتا تو میں ہوں یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے بیجن اللہ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اگر اس عقیدے کی مزید وضاحت آپ چاہیں اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں شرک کی حقیقت شرک کی حقیقت یہ کیسٹ حاصل کریں اور یہ کتاب حاصل کریں معیار ہدایت ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت اور طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ ابرک ما اور میں شفا دیتا ہوں پتہ یہ شفا دینے والا کون ہے اللہ عیشا علیہ السلام کہتے ہیں وہ ابروں میں شفا دیتا ہوں الکمہ کسے دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو ول اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں پچاس پچاس ہزار مریض جمع ہو جاتے عیسا علیہ سلاد وسلام کہتے کہ میں تمہیں شفا دے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ پھر تم ایمان لے آنا تو وہ کہتے ٹھیک ہے آپ ہاتھ پھرتے تو مریضوں کو شفا مل جاتی یہ اک سے مراد مادرزات اندھے ہیں او زمانے میں یہ مرض عام تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو ایسے پیدا ہوتے کہ چہرے پر آنکھوں کے سوراخ بھی نہ ہوتے تو حضرت عیسا علیہ السلام مٹی کا ڈھیلا بنا کر آنکھوں کی جگہ پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی وہ اوش یل ماؤتا بتائیے مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے عیسا علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ اوش عل میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں پرندے زندہ میں کرتا ہوں لیکن کیا فرماتے ہیں بھی؟ اذن اللہ، کام میرا ہے لیکن یہ قدرت کس کی دی ہوئی ہے اللہ کی اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہی عقیدہ ہے کہ غوث آدم رضی اللہ عنہ اولیاء کرام کرام جو طاقت رکھتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں اور پکار کو سن بھی لیتے ہیں اس کی وضاحت اگر دیکھنا چاہیں تو شر کی حقیقت کیسٹ میں سنیں یہ معیار ہدایت کتاب میں آپ ملاحظہ کیجیے وہ انب بلون تدا خیرون فیب اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں یہ غیب کی خبر عیسا علیہ السلام گھر میں نہیں گئے لیکن کوئی بھی آتا تو آپ اسے بتا دیتے کہ آج تم نے یہ کھایا ہے یہ چیزیں تم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں اب یہ غیب کی خبریں آپ کے پاس کہاں سے آتی اللہ کی طرف سے یہاں پر بھی ازن اللہ کا لفظ نہیں ہے لیکن مراد بھی اذن اللہ ہی ہے یہ عقیدہ پھر معلوم ہوا کہ اگر بی اذن نلہ کا ذکر نہ ہو تب بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تو یہ غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور بی اذن اللہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ان فی ذالک کا لت بے شک ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اِن کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو وَمُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَا اور میں مجھ سے پہلے توریت کی تزدیق کرنے والا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي وَحُرِّ مَا عَلَيْكُمْ تاکہ میں تمہیں حلال قرار دوں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں یعنی توریت کے ماننے والی جو قوم تھی بنی اسرائیل ان پر بس چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام کر دی گئی ان کی سرکشی کی وجہ سے مثلا اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا اور ہر وہ جانور حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں انگلیاں ہوں یا پنجہ ہو ہاں کھڑ والے جانور حلال تھے جیسے بکری ہے بکرا ہے گائے ہے بیل ہے اس میں پاؤں میں انگلیاں نہیں ہوتی بلکہ کھر ہوتے ہیں وہ ان کے لیے جائز تھے مگر ان کی چربی بھی ان پر حرام تھی سوائے اس چربی کے کہ جو چربی ان کی پیٹ پر ہو جو جانور کی چربی اس کی آنکھ سے ملی ہوئی ہو اور جو چربی ہڈی سے لگی ہوئی ہو یہ بنی اسرائیل پر حلال تھی اور باقی تمام چربیاں حرام تھیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر تمہاری سرکشی کی وجہ سے بس چیزیں حرام کی گئیں اب میں انہیں حلال کر دوں وہ جی تو کم بھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں فتح اللہ فصل سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو ان اللہ ربی کم بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے فاگو بس تم اسی کی عبادت کرو ہاد مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے فلم عیسا منہ مل کفر پھر جب عیشا علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا آپ نے محسوس کیا کہ یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں من اللہ کون اللہ کی خاطر میری مدد فرمائے گا یعنی آپ نے ہماریوں سے کہا اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا وہ یقین سمجھیے کہ آپ نے ہماریوں سے مدد مانگی یہاں پر مفسرین چند سوالات کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ایک تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیشا علیہ سلاۃ والسلام جب اللہ کے مقرب بندے ہیں رسول ہیں تو انہیں ہماریوں سے مدد مانگنے کی کیا حاجت تھی وہ ڈائریک اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ پروردگار تو میری مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ آسمانی مدد کو نازل فرما دیتا تو فرمایا واقعی بات تو یہی ہے لیکن عیسیٰ علیہ اللہ کا لوگوں سے مدد مانگنا یہ تعلیم کے لیے ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور یہ ذرائع اور وسائل ہیں تو پھر بندوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں جب عقیدہ کیا ہو حقیقی مددگار کون ہے اللہ اور بندہ کیا ہے اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں تو آپ نے اس عقیدے کی گویا کی وضاحت فرمائی دوسری چیز کہ جب آپ نے خواریوں سے یہ کہا تو حواریوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا اور اپنی محبت اور اپنے جذبے کا اظہار کیا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے یہ نہ کہتے تو ان کے ایمان کا اظہار کیسے ہوتا حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تبارہ و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت اپنے بندوں سے لیتا ہے یہ اس کا فضل ہے اور اسی پر وہ انعام اور اکرام کی بارشیں بھی فرماتا ہے اب دیکھیں انہوں نے کیسی محبت کا اظہار کیا قول الحواری حواری بولے نہ اللہ, اللہ کے دین کے مددگار ہیں کیونکہ آپ کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے مدد کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی کیسے شرکی حقیقت اور میارِ اس میں بھی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی کئی باتیں ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں رب بما انزلتا ان پروردگار ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا وہ تبا اور ہم نے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی یہ ہواری کہہ رہے ہیں فک پس نا ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے اور ہماری گواہی کو قبول فرما وہ مح یہودیوں نے فریب کیا مکر اللہ اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اللہ خیر الما اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے یہودیوں نے حضرتی علیہ السلام کے گھر کو گھر لیا اور گھرنے کے بعد چپکے سے اس ترم گھیرا کہ محسوس نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا ہے چپکے سے ایک منافق تھا جو عیسیٰ علیہ السلط والسلام کے پاس اس کا آنا جانا تھا اسے گھر کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو تو ہمیں آوازیں مارنا تو ہم فوراً گس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے یہ جیسے ہی اس ارادے سے اندر گیا اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے عیسا علیہ سلط آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے تو یہ گھر سے باہر نکلا جیسے ہی باہر نکلا اللہ تعالی کی حکمت تھوڑی دیر کے لیے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اس نے بڑا شور مچایا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے خود اسے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے لوگوں نے اسے پکڑا سولی پہ چڑھا دیا اور اسے قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اس کی مشابہت ختم ہو گئی اور ان یہودیوں پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کیا ہے لیکن انہوں نے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا یہ بات یہودیوں میں مشہور ہوئی اور پھر عیسائیوں میں بھی یہ بات مشہور ہوئی اور آج تک عیسائی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط شہید کر دیے گئے لیکن ہمیں تو عیسائی لوگوں کی ذہنیت پر حیرت ہوتی ہے ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہم آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اب آپ مجھے بتائیے ان کے عقیدے کے مطابق آپ سوچیں کہ اگر یہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھائے گئے تو سولی کا نشان ان کے لیے کوئی برکت کا نشان ہونا چاہیے منوس نشان ہونا چاہیے لیکن ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ سلیب کو چومتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں اگر ان کے عقیدے کے مطابق سلیب یہ وہ نشان ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلی دی گئی تو پھر تو یہ نوسط کا نشان ہونا چاہیے لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے اگر عقل ہوتی اسلام کو نہ چھوڑتے اللہ تعالی انہیں اقلتا فرمائے یہاں پر لفظ مکرون ہے عربی میں یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوگا فریب جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی خفیہ تدبی جیسے اردو میں ایک مشہور معروف لفظ ہار ہار دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب یہ کہا جائے میرے گلے میں ہار ہے تو اس کے معنی پھولوں کے ہار اور جب یہ کہا جب مقابلے میں ہار گئے تو اس کے معنی شکست تو عربی میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی ہے مع تراجم ایسے ملتے ہیں جس میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فریب کیا نوزال یہ ترجمہ غلط ہے ان ترجموں سے بچ کر اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ترجمہ ترجمہ کنز ایمان کو پڑھیے کہ وہ قرآن و حدیث کے عین قواعد کے مطابق ہے اور ایک عاشق رسول ولی کامل اور ایک زبردست عالم نے اس دور میں یہ ترجمہ لکھا ہے جب انگریزوں نے بعض غلط تراجر مسلمانوں میں عام کر دیے تھے تو ان میں جو غلطیاں پائی جاتی تھیں اس کو درست کرتے ہوئے آپ نے ایک بالکل صحیح ترجمہ لکھا کنزل ایمان کے نام سے حاصل کر سکتے ہیں